شرف حاصل ہو ہے اللہ حضر شان شر سدر فرماوے کل می ہک آخنے ہے تو تبے میں گفتگو کرنی نام ہے حفاظت ایمان ایمان نام ہے حفاظت ایمان موجود انتخاب اس واسطے نعت تقریر محفل دے چوڑ پلا یارویں بارہویں یہ سبام مال یہ اس لیے کوئی اللہ کی بار گاہ چدر پا گے جی اس ویلے کرا پہلو صاحب ایمان تھوڑا روزانہ پاکستان کے میں اللہ ایس زمانے کے اللہ سونے کے کتب ولیا زمانے ن بھی سمجھے اور دیو بھی سمجھا ملا یار فلا زمان نہیں فا ہوا جو اہل زمانہ کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے پاوے کتاباں میں پڑھا ہوگا نفسیات عالم کو نفسیات عالم کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے اور پھر دین کے حقائق کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے تو ہوں سورت آرے بھی علم دی ایک بندہ گیا مسیح تو محزن بانگ پہ پڑے تو اُتو قیدت ویخ, ویخ کے پیپڑے اس <تصفح> آخر بیڑا کر کے ڈی جا لے مزے نے استو ویخ کے بانگ بڑھن دیا یہ بانگ نہیں آد اس آخیا چنگا میں جا کے شکایت کرنا امام نے امام کول گیا آدھا جی سلام لے کمر اشارہ بہ جہ گیا اس قیدا چکیا کھول کے آدھا با ل کمر اس لو بھائی چھوٹے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ ویخ کے بانگ امام نو سب سلام دا جاب نہیں آیا وہ سلام دا جواب آخر ڈیڑھ سو سال محنت ہوئے دشمن کی رسول اکرم صلی اللہ وسلم انسانیت دے انت مسلم محروم ہو گئے تو کی موڈرایا جائے اس واسطے ہوں نہ کائنات کا علم رہا نہ دی زمانہ کی مارفت ہے نہ دین کے حکام کی مارفت ہے یہ میں تو سولہ نے نچوڑ کھ کے پیش کر رہا اس واسطے المی گل کہ ایمان بندیاں دے گل گل پچھو قدم قدم پچھو پچھوں جائ پے ہوں اتوں راہ ہو یہ ٹکرے کھڑے نے وہ ساری پنجابی دی مثال ہے ایک انج چیک سی دا پیڈا چوتریا یہ کنج پٹھا بیٹھا سی تو رہا پر بھی وہ جہل لب گیا نہیں سنوں تو ایمان دی حفاظت ایس وقت مسلمان دا باقی نالوں باقی سب نالوں اہم کام ہو یہ ہوئی کہ وہ اپنے ایمان نو محفوظ کر لے اپنے ایمان نو محفوظ کر ایمان دی فالت آستے دین نو سمجھن تو بعد پھر دین دے بارے پختہ یقین دل چو جدو پختہ یقین ہوا پھر انسان مومن کا ایمان او دا محفوظ ہو جائے گا اسلہ آنا اس عمل کرنا تو گویا ان سمجھو تین چیزاں اسے مسلمان دے فرد نے سارے فردانوں اہم فرد ہر فرد بعد فرد پہ رستہ چھڈو شاہ سات لیا رستہ چھوش آمدید آر جناب کا صدارتی خط کا آخر چختصر ہوگا اصل وہ بھی سن کے انشاءاللہ شاء اللہ مم مم تو توجہ ہے سی ذرا نہ سبحان اللہ تو تین کام فرو نے مومن تے جو دو اس کو جترہ لگا فردا میرے آنگوں لگا فرد میں آخنا تین کام فروئے پہلو سمجھو پھر دیتے پختہ یقین رکھو پھر اسے دو عمل کرو نہ کسے نو چھیڑو اے تین کام نہیں کر سکوے تو خبردار تصا ہاتھ جندو کٹائی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 دین نو منو ارو کے چمڑی لو مگر دین امام اندر نہ جائے تو ہے سی راکو نا سبحان اللہ ہٹا کے اگ چند ہوے ووٹی بوٹی کیما کیما ہونا پسند ہو مگر اپنے دین ایمان تو ایک ماسا وال برابر ہٹنا پسند ہو نہ ہو گارا نہ ہو وے. تو پھر بندہ بنتا مومن پھر تیسرا مرحلہ اس اسے عمل کرنے کا میں اس وقت عمل کی دعوت نہیں دوں گا میں جناب کو ایمان کی دعوت دوں گا کلندر اقبال فرماتے ہیں پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو سامنے راندا زمانہ یہ ہو جا چلے آ کھڑا ہے ایمام ہی کچے نے ڈاواں ڈول نے کوئی لندن کے تانے سے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے کہ جی ہمیں باہر کی برادری تانا نہ مارے یہ پتا نہیں چلیا ہرش فرش تین تانے میڑے مار دے رہ تو مدینے دے تاجدار دے دین تو ماسا نہ ہٹے لا خاف المت الم مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ملامتیوں کی ملامت کا خوف کبھی نہیں کرتے سمجھ آ رہی دینا ہی تم بھی آخو گے یار چشتی دنیا اسے تھا تھا تے تاریفا حضور دیا کرم شاہ صاحب برکاتم برقا علیہ ملالیا بیٹھ کے گل فرما رہے سن کہ میں تعریف مستفا کو ایمان کی علامت نہیں سمجھتا کیوں کہ یہ تو کافر بھی کرتے ہیں کئی خطری نے جنہ نبی پاگ دیا ناتوں نے اور سورج جگہ چڑھیا ہونا ہی لگتاستہ کائناتی ایسے کیتے نے ساری خدائی کس طرح تاریخ زبان دی ضرور تاریف چلے دی لیکن دل میں مننے والا سلیمان مان ہے جو نبی سرکار کی تاریخ چ کرے تو مسلمان ہو سکتا جب تک کہ کفر سے بغل نہ رکھے اور نبی کے دین سے محبت نہ کرے ایمان اس پہ اور میں حدیث پاک بھی کتاب سامنے رکھی المفدر کل الحاق یہ حدیث کی کتاب ہے میرے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان امنس جج تو میں لفی ہے مومن آکا نے فرمایا زمانہ گا لوکی مفتا اتنے مال پڑھن گے مومن ان کوئی بھی نہیں میں جناب دے سامنے ایمان کی حفاظت ایمان کے خلاف اٹھنے والے حملے حملے دی کی نشاندہی کرانگا تاکہ تس دا دفاع کرو بارڈر دا دفاع دے تینوں آج مل سکتا ہے لیکن ایمان کا دفاع کسی مسلح سے نہیں ملے گا ایمان کا دفاع ملتا ہے تو کسی مدینے کے تابدار کے غلام سے ملتا ہے چار توجہ ہے سی تو میں اپنی گل نو شروع کر لگا اور میرے کو قرآن مجید بما تفسیر حسینی موجود وہ تفسیر ہے جیڑی حضرت سیدنا شیخ شیخ المشاخ نقشبندیا زمانے ہی حضرت میاں شیر ربانی پڑھتے ہوتے سن تفسیر حسینی آخو اللہ اے ادھر ویکو جناب جی یہ ہے سورہ آل عمران چوتھا سپارا آیت نمبر ایک سو تصا بھی جا کے کھول کے پڑھ لیا ٹھیک ہے نا کیونکہ مولوی گل کرے نے کھڈ جو अंग्रेज दिगाल, की गल बगैर शाह साहब केखण तो मैं तू पेंट शर्ट ना कखा कितने क्ड के क्ड के विखा मौलवी के मूह आई है पाई फट पा ली नहीं वो वेख्या हवाला مولوی گل کرے تو فٹ والا میں اس واسطے کھڑ کے پا دکھا قرآن تو سبحان اللہ اللہ فری مولا نے فرمایا ایوہ يَرُدُّونَ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ كُفَّارًا ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ ۖ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۚ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صدقے جاوا رب سونے نے کتوں مرکل فتنیاں دے کہڑے نے جڑے اندر ایمان سے حملہ کرتے ہیں اللہ سونے پہلو آیت نمبر سو در سو آیت دے اندر اللہ سونے نے اس مرکز کی نشاندہی فرمائیے جس مرکز تو نئے نئے فتنے اٹھ کے دے دے ایمان دے حملے کر دے نے مسلمان دے ایمان سے حملے کرتے ہیں مسلمان دے دمان کھو دی کوشش کرتے ہیں کھڑ دی کوشش کرتے ہیں اور ایک سو ایک جڑی آیت اسالے کے کائنات نے ایمان دے دا طریقہ دفلا رہے دو ہی آ جاتا ہے چلانے گالی مکا چکی نا سبحان اللہ سب کے جاوا ربا تیرے بولنے کی کلام دتا ہوں جیسے مسلمان ٹی وی کو اپنے قریب ہاتھ کے ساتھ ریموٹ کنٹرول میں رکھتا ہے نا جب یہ قرآن کو اتنا ہی قریب رکھے گا یہ مسلمان دنیا کا نات میں عزت پا جائے گا جنہیں کہ کنجر خانا میرے پیارا نا. قرآن پیا اتلی اتری ہاتھ نہ جاوے اللہ دے قرآن ہے تری بڑی شان ہے ایسا دور ہی ترے کو ٹھیک ہے اے جڑا سائنسی تکڑا ہے کنجر یہ ہوتا ہے یہ ہر وقت ہاتھ میں ہے سدکے جواں بادشاہ جن بادشاہ آلمگیر ورگے جے سوندے سن تے سینے تے قرآن ہوں جی پاسا پھیر دے سن تو قرآن ہوں سٹھتے سن سرگی والے اٹھنا سر, سر ادھی رات تو سدکے جاوا اللہ سونے دا قرآن ہی دیکھنا سا. اور جن, سال دے اندر ایک قرآن آلمگیر نے اپنے ہتھی لکھنا جو ہدیہ سال تو بعد بننا اس ناڑ پورے سال دا خرچہ گھر کا پورا کرنا ہے گھر لے کے سڈا مکان وی قرآن ساری آن وی قرآن ساری شان وی قرآن میرا تے محل تحل بھی اسم واہدہ حلا شریک دی میرا نہ محلہ دل لگتا ہے نہ لگتا ہے نہ گڈیا نہ کسے دنیا سیز لگتا ہے میرا تے دل لگتا ہے تے اس خالق کے دے کلام نہ لگتا ذرا آخو نہ دعا کرو شالا جی میرا لگا اللہ تا بھی چل رہا ہے بالکل ود چلا جی میرے والی کمی وہ بھی نکل جائے ذرا آخو نہ سبھا ندا دیا بندہ تبجو فرما لی آیتر بیان کریت دبادت کراگا وا شریف نے فرمایا امان والوں توڑے کتاب اہل کتاب نہیں کسی گروہ دی جماعت دی اگر تفا اتاد کرو گے فرما برداری کرو گے حکم منو گے یرد کافری تمان تو بعد کافری کر دے اس آیت کریم کی شانے مزید بحان کرنا اللہ نے اتاری کیوں تھی ہوں توجہ فرما انسار دو قبیلے سن ایک اوس کے دجا خدرج دو قبیلے سن مدینے کے رہائشی اصلی انسار آپس اندر ہمیشہ پہلو جنگ ہی لڑتے سن کدی بننے تو, تو لڑائی کدی جناب بکری لڑائی، جناب والا جدو دامن رحمت نے نو اسلام و مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم قبول مدینے بے تاجدار علیہ وسلم دے مدینے بے تاجدار لڑدوںکا فرمایا جو ہے نا میں تینوں لڑن دا فساد دا دنگے کا ہڑتالوں دا سبق نہیں دیاں گا میں تینوں صرف نبی ابھی نہیں سمجھاواں گا سالا گواہ کرے سمجھ آ جائے اگلے مسلے آپ حل ہو جان گے آپس لال کملی والے, والے نے ایک کر جنابے والا ایک دن دے کچھ بندے آپس بنے شیطان آیا شاہ سو دا نام سی ہے سی یہودی ہے سی یہودی ون کے بہ کے جنابے والا ہوں کی چیک کرد ہے کبھی جناب ہوشیاری دینا اٹھا دیا شابش سنا تو تیرے پیو دبے سن ہاجی جناب دوسرے بہادری پیو دبے جناب بہادری بیاں پڑے وہ آن, ان کرتا جناب ان بندے ماردی فلاں جہاں دوسری پماعت والا سی دوسرے جناب قبیلے والا وہ آدھا میرا پیو این کردہ کرنے شروع کر دیتے لڑائیاں جگڑیا دے جمانے جہلیت کے کافران دے سن ہاں میں بہادری بندے ریڑ دیتے میں ریڑ دیتے آپساف جہاں کافر ہی وہ کم تپائی رکھی سے تپائی کھڑا گے وہ بنا دے والا ہلا شوری دے چڑ بلے بلے بھائی ہاں بھائی سنا پھر تیرے پیو کے کیا تنا فلاں تیر دبے کے کیا آ میرا دادا تو جدھر بھی جان بندے کن مار چاہیے چارے اسلام لڑتا ہوں وہ کنجر پڑے بیٹھ کے شتان دیکھنا پیا مسلمان لڑا پیا جب لڑائی شروع ہوئی مدی کے تاجدار پتا چلیا میرے آکا امامدار دور صحابی نے کسی ہلور دے فلانے بندے آپس لڑ پے لڑائی بڑی پکڑ گئی آکا دار سرکار تشریف لائے ہے آکا نے فرمایا سمان ہے جہلیت دیاں گلا چکی پھردے دے کی آپس کے اندر پرانے لڑائیاں جھگڑیا بنتے فخر کر دے گی اللہ سونا اسلام دی فرمائی بہادری پکترے چڈو اللہ سونے دا قرآن سنو اللہ بہادر شریک مولا نے قرآن سوجنا اتاریا مدینے کے تاجدار نے قرآن سنایا یا ہلو انتم تيهون فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين جو ہے صحیح تھکے تو نہیں بیٹھے کرو گا تو خدا دیا بندے کا اور فرماس فرماس اللہ بیان دے تو سنن جو گاتے بن کیونکہ میں اپنے ربل سننے واضح سمجھانا تیرا کم تیری مخلوق نچا میرا کم سمجھائی تا نہیں میں ڈنڈی نہیں گا میں کسی چوبی نواب نئی دیکھنا کہ مطلب بند قرآن اتریا جد مدینے بے تاج نے قرآن سنایا جڑے آپس لڑے کھڑے سن قرآن سن دے گئے نال نال رون دے گئے نکل گیا, تیر برفیاں چلیاں آپس جپڑی پا لی اللہ رحدلہ شریق مولا نے فرمایا وا کئی فاٹا فور تسا کفر کرو گے تم چلا آیا تمہارا آئے وسی تم رسول اللہ سونے کا قرآن کیا پڑی دور تیرے رسول نے دے ہوں دے سویں کفر کر سوئی بلا جا سونے کا مستقے رستے کی ہدایت ہو چکی دے جڑا رب سونے کا لیا تو گلا دسنا وا پہلی شاید رب نے خود دسی اسلام مرکا مرکز اصل ممبا کو آخر رب سونے دا قرآن جو اتریا ساری کاتر آئے اس ویل سبب ضرور جڑا پیدا ہوا سبب حکمت کی شریق نے لفظوں والا اگر کتاب میں سے کسی گروہ کی کسی جماعت کی کسی ٹولے دی کسی فریق دی اتاد کرو گے گل منو گے تو کر دین گے ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے معلوم ہوا اوت ہی سارا کچھ چلنا چلنا وہ <laughs> <چلنا laughs> <laughs> ایمان نار درس نبی سرکار دے انسار جیسے تھا. نو لڑا دیتا تو میں کون ہوں توجہ ہے <مدنی. سؤال> کن <نو> لڑایا ہے بولو بولو حضور دے साहबा पर वे नहीं हाले छोटे सन हा सिद्दीक फारूक वर्गे क्यों लड़े जेड़े हाले छोटे दर्जे के सन ना जेड़े नहीं सर हक समझते पूरे उन्होंया तो कि लड़ाया फिर समझ लिथे लड़ाई होंगी इसे वजह लड़की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 گوا لیا بنڈیا تبجہ فرماؤ فرما دعا ساری غفلت دور ہوئے, دور ہوئے دل غفلت در پیائی سوچا قرآن تو ہٹ گئی رب رحمان تو ہٹ گئی نے ایسا کلم دے پلنے آئے مگر کلما سڈے دل چ اتریا کیونکہ زبانی کلما A neeng neeng koee padega par koi advance the جو ہے سی را کمان کی سلام چنا روزبان اللہ اللہ دے بندے آگا اور فرما میں روپیہ کرنا میرے خالے کے نے تمام فتنیا کا مرک دل خصوص دے ایمان خون والا فتنہ یہ ممبا مرکز دسیا منشا دسیا اٹھتے کتوں نے سونے کا قرآن پڑھ کے وے اللہ نے فرمایا جی انہوں کی گل منو گے احاج کرو گے تنوع ایمان تو بعد واپس کافر بنا دے قرآن سچ آ بولو تو سی قرآن سچ آتا ہے تو پھر ہوں ایک گل ضرور ہے कुरान जे सचा है तो फिर आप वेलो है बैठे फिर यह हम मैं तश्री अगे करांगा ना क्योंकि हाले ते चढ़ा है हाले तो मैं तमही बैठा मदीने के काजगार का दा सदका जदों तेरे सामने دو دا دو تے پانی, دا پانی کیتا دھانی دیر سوچیں ایمان کتنے بندے آگے رب سونے نے تحفظ دیگال میرے خالق کے تعنات نے فرمایا تھے ایمان بچن واسطے تم تو اللہ دیا پڑی دیا رہی کم رسول رسول تندر نے وسو بلا کی مطلب نبی پاک سرکار دی محبت تے دل چ ہوئی تسوئم بلا اپنے دین میں کام پڑا جائے پھر تو سام سوس جان سبان اللہ اللہ دے قرآن دین نو جب کابو فڑیا پھر سمجھو کسے ڈاکو نے نقصان نہیں کوئی فتنہ کسے کافر دا کا تے نہیں چلے گا جدو نبی سرور دینا چڈو گے ہوں چل جا فرما اللہ سونے دے وضاحت تر سامنے کرنا وا نبی سرکار دینے متین سچا مننا سچا مننا وہی تصدیق کرنی ایمان آخر یہ کوئی کام ہو جانا ہوئے جس تصدیق ہوئے اگر تصدیق والا کم کر بیٹھا تو ایماندہ جانا یاد رکھی ہوں میں ترے سامنے وضاحت گا، نبی سرو سرکار دا دین متین جڑا اس دین متین دی وضاحت کرنا کہ دین ہلور کا آخر کہڑی فیم نبی سرکار کا دن تمجھی بیٹھا کوئی سمجھنا میں پگ رکھ لیجی بھٹا میں داڑی رکھ لی چیک کیا کوئی سمجھی بیٹھا میں یارویں دسے دن ختم چاہیے ہو گیا کوئی سمجھی بھٹا میں ملال پاپ لال نبی سرکار کا دین پورا کر کے بیٹھ لیا وا خدا دی قسم کر کے آنا میں جب دن کی تصریح رکھیے میں پھر نظر کی مواصرے دے مین بڑی دین کی دی, سمجھ تو خالی نظر آئے میں آو, ما, سامنے والا ہم کیا مدنے کے تاجدار دین بھی حقیقت کی نبی سرکار کا دین مبارک کن چیزوں تو بنتا یا رسول اللہ یاد آؤ توجہ ہے صحیح رکھو نا سبحان اللہ اے میرے ترمائش فرمائش ہوئی ہوئی ہے بھائی اس موضوع ذرا کھول کے بیان کرنا اور واقعی ٹھیک ہے وقت کی ضرورت بھی یہی ہے ایمان ایماندار میں اگلے دن تگیرا شریف پر پرسوں تقریر کی جیلے باول نگر چیران دورس سی میں نہ جدو ایمان دی تشریح کی جڑے بابے سن نے بڈھے بندے جناب جن بھی سن انگل منہ پائی کلے آدھے نے یار سٹھ سال عمر ہو گئی ہے پہلی بار یہ سنیا خدا دی قسم کر کے اس واسطے غور سمجھ لے تو ان شاء اللہ پینڈا مک جاوے گا سفر کافی کا ختم ہو جانا ہے راک نا اللہ ہوں غور فرما پہلو دین دسنا وا دی شاید ہے نا کیونکہ دین مننا ایمان دین دیننا ایمان, ایمان, ایمان, ایمان اے रे सामने दीन दी हकीकत दसना साडा दीन दाड़ी शरीफ पग वीं बारहवीं न रल के बनता है या कोई होर चीज भी है तुसा सिर्फ समझी खड़े जे हज कर आया दीन पूरा होगी नमाज पढ़ ली पांच एम दी लै बौली जी पूरा सा दीन का पासा हल रैन दिता है لڑا کام ہے اللہ بھی مہربانی میں دسنا چاہتا میرے سامنے فتاوے دی کتاب ہے شامی شریف نے دیوبندی بابی سنی سارے اس فتوا لکھوے نے اے نبی پاک سرکار دی شریعت دی مستند کتاب ہے اس کے حوالے میں چار روپیہ کرنا فرمایا اے ام مدارا اموڑی دی واپ و ل عبادات و والعبادات والمعاملات لقوبات فرمایا دین دادار و مدار پن چیزوں کے اتر کنیا چیزاں سبق جہ تو یاد رکھنا چیزاں رلائیے تو سڈا دین بنتا کنیا چیزاں پانچ چیزاں پہلے نمبر دقادات تالک دل آ دل چننا خدا نبیا مننا فرشتہ جنت کے آخرت اداب قبر تعداد آخیا جا رہا ہے قرآن کیوننا آسمانی کتاباں نبیا رسولوں کی مننا یہاں ہر چیز من جڑا نبی سرکار دین لے کے آئے دین پہلا جم کوئی پہلے قبول ہوئے ہوگی اگر ایس دن خبل ہوگی تو کوئی اگو عبادت قبول ہو سکتی اعتقادات دت دین کا دین دا پہلا جی دوسرے نمبر اعتقادات تو بعد آداب کی آپ کنہ آخر مدینے بتا دار اخلاق جو فرکار سرکار اخلاق ادھر دیکھو بلی در بترس بھی ہو جاندی اے جتنے کوئی آباد دو بالکل جب دین کی گل ہو کرو اے یہ دا کی پیا ہے پورا حدیث بیان ہوے تو پھر آداب دی گل پہ کرنا تو پہلو آداب آپ کسے کھلے گا کلندر لاہور فرماتا ہے اقبال فرما سڈے دینت باقی جگہ کھونا سبحان اللہ تیرے حال دھیان رکھو یہ نہ آنا ایک دھیان رکھو جنا ایک فلم تو رکھ گی کوئی کاٹ نکل جائے مزا لے جے کوئی تینوں آخے نہ سگریٹ لا پورا کھڑا دیا کھڑا جھوٹ کی لانت جا خیال رکھنا نا اس سچ تنا ایک تو رکھ لیا دائی رب دلچ کی مننا رسولوں کے بارے کی مننا کتاب آسمانی کی مننا فرشتوں کے بارے کی عقیدہ رکھنا جنت کے بارے کی رکھنا دوزخ بارے کی رکھنا تمام اتقادات جڑے نے انہوں نبی پاگ دین دا پہلا حصہ نے برباد ہو گئی یہ پہلے ہوئے اس کا بعد پہلا نبی سرکار دین بھائی سا یہ دمبری اب خلن کیا خلائی میرا تربیت سرماج سمجھانا پہلا جلس لے دوسرا جو آداب نے فرما دی انتہا پسند ہے تو نہ بنیاد پر ہاں ہر تو جنوب آخو نا جی پوچھلیا ہاتھ رکھو پوچھو سرکار جناب مسلمان ہے مسئلہ یہ ہے میں لبرل ساتھ کون سا ہوں لبرل سات لبرل کیڑا ہوتا ہے وہ لوٹا ہوتا ہے لبرل کا مانا جانتے تھے نا لبرل کو قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے توجہ نہیں کی کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں منافق جڑا ہر پاس وا اللہ فرماؤں منافق کا کم میں اندر داتا تھی بھی ٹھیک جے تو ٹھیک جے تو آپ کسی نوج نہیں آتا یہ سمجھ یہ لیبرل ہے یہ کیا ہے یہ لیبرل ہے یہ بریلوی ہو تو لیبرل ہے یہ کوئی اور ہو تو لیبرل ہے اس کو میرے خانے کے قیر کی زبان میں منافق کہتے ہیں جس کا مرتبہ جہنم میں ابو جہل سے بھی زیادہ نیچے ہے جانتے ٹھکانا لبنا جاننا چار لرل کتنے لبنا بولو بولو یہ لبرل تو نہیں کہ سوکھا پر اگاں جڑے لتر پینے نہیں وہ پہچانے بڑے اوکھے نے سمجھائی کرو سی کھن گرم توجہ فرماؤ مسلمان دی بنیاد ادا بے مسلمان انخر عشک خدا دیا بندہ دنیا دا کم کا پہلو آباد کر دیئے پھر برباد کر دیئے عشق دا کم پہلو برباد کر دے پھر بابر فرید بانگو آباد کر دے شہری بندے جٹ جہاز والے بوٹی ہو جابی چمبر آخر پیلیاں تار درخت پی دی کوئی جرنی ہوں کوئی پتہ نہیں لگتا آئی کہے پاسو बस इ नहीं पता लगता वे मुड तो कायम हों पर उत्तर ही होता उतो सड़ जायम रहा सड़ जा इश्क यही कम कोई पता नहीं किसन चुनद के पै चुन जाता मेरे आई दो भी नहीं चुनदा है شیرے ربانی نو بابے فرید نو شہید نو کوئی نہیں جا پتا <تصالح> نہیں کیسرسر پہ اتو سکان دے پھلے مد مدینے میں تاج دور در سچ آسے دی ki anokhiye itna nam لاک دے سبھے اللہ جڑا اگر چ میرے نشیمن کا کر رہا ہے تواف اگر میرے نشیمن کا کر رہا نہیں تربانجا دیا آ کو نہ سبحان اللہ کلم بار نہ ہو فرما وے جڑا دنیا پرست تارے چمن دنیا دے چمن درد جن سرکار میں آخرت پرستی درد نبی سرکار دے دین والا جنو نہیں ملیا او میرے کلام کران دیا دوالے دھاؤدا کے پھر دا گے مگر کوئی حصہ سمجھنا نہیں لبنا اللہ کلام سمجھ بنوا لے جا دنیا نہ ہوے اپنے رب چنا ہو سبق یاد ہے پہلی شہ دین دین دوسرا آداب شیر سناوا اقبال کا اقبال فرما نے الحمد للہ چڑکے جاوا کلمبرا کلمبر لہوری فرما دی ادب ہے دین کی انتہا آپ نہ بنیاد پراست نہ آیا میں نہ خبارہ اتنا مطلب ہے آپ ادب تو بھی لی ہے لیے عشق تو بھی آندے ٹھیک نے آہو, آج دا داحول نہ ادب نہ عشق عشق آم اس واسطے نہیں ہو سکتا انج بھاوے نات خانے عشق تا بڑا دکھے لینا ہاں نات خان تو جاتے آشک چبڑ ایمان آج تا جن کی پوشل تات رکھو وہی عاشق لگا پھر لیکن یہ عشق یہ لفظی جڑا ہے عشق نہیں یہ تو لفظ دعوے لینا یہ جھوٹ ہے عشق دعوی ہے یہ دلیل مانگتا ہے عشق یہ دلیل ہے اور یہ دلیل اگر پیش کرتا ہے تو گازی المدین شہید جیسا پیش کرتا ہے پھر پتا کی آج آج کا سبحان اللہ خدا دیا بندہ اصل کے جاوا اپنی بے بنیادی قوم تو جنہ دی کوئی بنیاد نہیں رہی جہاں دی کوئی انتہا نہیں ادھر ادورے بھی نہیں لگے چڑے کھول لیے ان جانا لگے پھرنے ساری ہوں توجہ فرما مدینے دے دین دا دوسرا جز کی ادب ادب نے اخلاق کے محمد اللہ آداب ادب ادب دیکھتے جمعہ میں کہ سنا وا ادب پورا جمعہ کس لے کے سن لوگ پتا لگ جائے ادب شاید کی ہے مل تو یہ نویں خلا سخی سلطان بہو فرما بے نسبی بب جی بےدار دی اچ گئے اب بہت Don James تو کبھی نہ ہوں راجے جلا ادب ندب نا جلا ادب نو مندی باہو اتنی جہانی Don't <laughs> فرمان تیسرا جز نبی دے دین دا عبادت کی عبادت چوتھا جز معاملات لین دین آپس د پنجواں جز اقوبات سزاو کی نبی سرکار دی شریت سزا چور دی گانی دی سزا شرابی کی سدا تہمت کسی پر بدکاری کی تحمت لگانے والے پر سدا پانچ جز میں ہزور دے ہو سمجھ لگی نہیں تراداری سمجھی کر سمجھی کر سمجھا میں پانچ وقتی نماز پڑھ کے دین پورا کی اللہ فرماتا یا دکھولو فصل میں کام والا دین میں پورے پورے داخلہ جاؤ پورے پورے خطوات تک تباہ لگنا دن بھی اللہ <سؤال> اللہ فرما ایمان والو دھیرج پورے بولو بولو دھیرج پورے مطلب ہرگج نہ کرا خے برباد کراخرت ہی برباد کرای دونوں جہانوں میں سابے آدم والی حالانکہ سبانتی نے تو قسم دیتی بابے آدم نے کہہ لگا وا کا سما ل میں تما اپنے رات کی قسم کھا کیا میں تو تا بڑا خیر خانا میں تمہیں چنگائی دن آیا جی تو ہمیشہ جنت گے میری گل مان تے دانا کھا لو اللہ دیا بندہ دشمن جن جنت سونے علیہ السلام دا رہنا گوارا امن تے سکون کبھی دنیا انسان دا امن سکون رہنا گوارا شیطان کردہ نہیں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 निकली है मैं फिर क्यों चारा कर लिया जो साइंस कुरान को निकली है तो फिर जनाद जी बंदर की औलाद बनते हैं क्यों बैदारा जो तरक्की नहीं जे करनी तरक्की चाहिए हो बड़े में आई चाहिए थोड़ी तरक्की है बंदे तो छाड़ मारी बा तो जाकर होते है हाई हाई। मैं पूछता हूं कि ऐसे नजरियात पढ़ाने वाले कौन को किस शर्त की तरफ ले जा रहे हैं ईमान से बताओ कुरान फरमाता है हमने तमाम इंसानों को आदम से पैदा किया اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور سدکے جاوا مدینے دے تاجدار تو آقا نے فرمایا ان اللہ خالہ کا دم صورت ہی فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو اس کی شکل پر پیدا کیا آخر سبحان اللہ مٹی لیے تی چندے تینوں پتا کی میں کس سطح کی تقریر کرنا وا میری تقریر سننے دو چیزاں گوارا درکار نے ایک شعور ہونا چاہیے دوسری غیرت ہونی چاہیے بے شورا ڈنگر کھوتا بے غیرت بندہ فقیر دی تقریر نہیں برداشت کر سکتا نہ جی غیرت قطرہ کترا ہو ہے وہ علامہ اقبال سچ کہہ گیا ہے اگر یکترا خوں داری اگر مشتے پرے داری بیاتا تا بیا تا آہ, میرے آل میں تینو پھر سکھاو کہ باز اڈتے کی کر اگر تیرے کو قطرا خون در ہے جہ آخا گا بنا کے داز بس مینو ہی وہ کترا خون دون کی گل نہیں کرتا جا ہسپتال لواؤ گے جرچ میں اس خون کی بات کرتا ہوں جو حسین کی رگو بنا رہا جڑا خون مار لا حسین کی رگا میں سیو غیرت والا خون جی شکوا لیا میں اقبال آج شملہ کر گیا مسلمان دی رگایں تو خون مارا رگوں میں لہو بہتی نہیں وہ دل و دلو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تی نہیں ہے اگر یک, یک رکھوں داری اگر مشتے پرے داری بیا تاب تو آموزم طریق شاہ بازی رب ہاں تینوں میں باز دوال دسا ہاں باز کرنا کیے آپ گرج بنے ہاں گرج کا کام ہے ہمیشہ اوپر کی پرواز کی بجائے نیچے ہی رکھتی ہے مسلمان مردار کا طالب نہیں ہوتا یہ طالب مولا کا رہتا ہے دنیا اس کی طالب ہوتی ہے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 کی پھرنا وا مومن دا فرق لبا فرنا وا فکر بے فکرا تو نہیں سی آ ٹکر ہی ٹونڈنے چوبی گنٹے وہ وی کہ ہاں آپ صرف کھانے تو بغیر کوئی شا ٹونڈا ہی کو نہیں سٹیم روسٹ کی لبنا فلانا ٹکڑی منصوبہ بنایا میں اے جی؟ من بڑا تو اپنے بیٹے کو اپنے خدا کیپ بنا ہاتھ لائے نہ پیر کیوں لائے کیوں جانور بنا رب و کھانا چاہ جہا کھل کے تعنات بغیر ہاتھوں پیرا تو سپ نے روزی کا دینا میں کوئی آکھے جناب روزی ملتی ہے روزی ملتی طاقت اللہ نے چیونٹی بنا دیتی ویخو ایڈی کمزور چیونٹی یہ بھی دیکھا پھر اگر کوئی آخے تعلیم دودھ ملتی تو میں پوچھا گا کتے کدو انتا باہر کہفتر کے ملازم لب جی کہ نہیں لبھی پر دو لب والے نہیں لبی یہ نہیں لبنی ہے جنہیں چر دین نہ ویچے باہر نہ ویچے اے فکر نہ رکھے لو نہیں لب لگی چلے آلامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے خضر سے پوچھا جناب فرمائیے کافر اور مومن میں فرق کیا ہے تو مجھے خضر نے کہا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں کم ہے مومن کی یہ پہچان کے دم دشم ہے آفاق اے اقبال کافر ہمیشہ دنیا میں غرق ہوتا نظر آئے گا مومن ہمیشہ دین میں غرق نظر آئے گا اور خدا ہی اس میں غرق نظر آئے گی تو <تصفح> جو ہے وہ جو کام تو کھڑا تو دین چی غرق ہونا وہ فکر انگلے لدا ہونا ہے اپنی قبر ہے شرمدید دین قرآن ایک دے مومن دا فرق حضرت خیبر میں دس بیان فرما رہا سب خدا دیا جزبے کندانے دین دے پہلے کی عقیدے دوسرے ادب تیسرے عبادت کی عبادت چوتھے معاملات لین دین آپس سزاو پانچ کنے پھر ہر ایک تشریق کرنا اتار دس چکیا کینے آداب بھی دس چکیا کیبادت دسنا وا کنیا نے دساں تچھا تو جو مولویاں گیا سن سن کے کھرو پٹی کھڑے جا پتہ نہیں کن میں تونے ماول بھی سن دے ماحول میں میں تہن پوچھنا کون عبادت کنیاں نے جنہیں میری تقریبا وہ نہیں دوسرے بادشاہ نے عبادت نے پنج کنیا نماز روزہ حج زکات جہاد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 سلطان جابر جابر بادشاہ کو کل میں ہر کہہ دینا یہ بہترین جہاد ہے توجہ ہے گوئیڈ یہ کوئی جہاد نہیں ادھر سے بم اٹھایا ادھر مسجد میں مار دیا ایجنسوں کے کہنے پر تقریب کاری دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں خدا وحدہ واحد شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں فقیر کی جان ہے جہاں ہر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ, وہ جہاد ہے جو مولا حسین نے کیا مولا حسین نے تلوار نہیں اٹھائی مولا حسین نے اس کی غلط بات نہیں مان لی آگے اس نے ظلمان قتل کیا مولا حسین نے ہاتھ نہیں اٹھایا مولا حسین نے اتنا ضرور کیا اس کی غلط بات مانی بھی نہیں حق بھی کر دیا ہے اور میرے آقا نام فرماتے ہیں سید ال ایک میرا چچا حمزہ ہے دوسرا وہ شخص ہے جو جادر سلطان کو حق کہہ دے وہ اس کو قتل کر دے وہ فرمایا سید الشہدا ہے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 اس کا مطلب ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے حضور نے درجہ بندی کا کارے واسطے فرمائیے پہلا کام ہاتھ سے روکنے کا کس کا ہے حاکم کا کس کا آو ہاتھ والوں نہیں روکنا میں جو گانا پہ سنگا میں وہی ٹیپ جا کے پن دیا تو میرے یہاں لتنی کھڑا ہو تو ہوتا پیوتا ہے جب آپ پھر کے دلے میں یہ فشیاں ویران بازیاں رانا سارے رہیں نہ کسی کو ایسے نکل تو پھر نکال گئے سارے رہیں گے جو سارے سر پائے اسے حق ہاں یہ بن رہا تھی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاد بالکول زبان کے ساتھ جہاد جس کو مناظرہ کہتے ہیں. جب حضور سرکار نے درجہ بندی کی ہے پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا حاکم کا ہے دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا حالم کا ہے اس کا جو دین تو سمجھتا ہے تیسرا درجہ عوام الناس کا جن کو جناب زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کم از کم برائی کو دل میں برا جانے آکا انامدار کی اس حکمت پر قربان جاؤ پہلا درجہ حاکم موں اگر تھا اگر بلا اگر اگر کوئی اور شخص پیر طبقہ ہاتھوں کا کام کرے گا تو پھر فساد کو ہوگا کہ نہیں ہوگا انہوں نے اور دینے والے کون ہیں یہ ساری کہانی کہانی یہ تم خود جانتے ہونان چ جو کوئی نہما تو پہلو دس گیا تو پہلو دس گیا دوستی لائن لائن اہل سنت و جماعت کا پیغام یہ ہے جو صوفیاء کا ہے کرام یہ ہے نہ ہاتھ کسے دے اٹھے نہ دین ہاتھ کسے دے ہاتھ اٹھایا جو تر اللہ نے सोहना मजर दस गया राख में सुभा बंदा तवजो फरमानेजवी इबादत जहाद और बड़ी आला इबादत जे बड़े वादत इस इबादत की तरफ बारे आए राख न सुभाव کلم برا ہونا اقبال بولے تیگو تو بھنگ دست مسلمان ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی للت سے بے خبر کافر کا مری کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مار حق سے اگر گرم ہے کیا یہ بات اسلام کا محاور یورپ سے میں تم سے پوچھتا ہوں انگریز کے لیے تو جہاد فرض ہے وہ تو باطل کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے اور مسلمان کیونکہ اس وقت کئی ایسے مل جیسے عالم تھے جو کہتے تھے میں نبی ہوں تاہم لے کر آیا ہوں جہاد منسوخ ہو گیا ہے علامہ اقبال نے کہا نبی آئے جو جہاد کر رہا ہے جبکہ ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی کسی فروغ سے ٹکر کھاتا ہے ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے درگ حشیش جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام اقبال فرماتا ہے وہ نبوت کیا ہے وہ تو بھنگ ہے بھنگ پیے پانگے پیندے جاؤ تے سوندے جاؤ جاؤ تو پچھواڑیاں بنوا دے جاؤ تے لٹر کھانے جاؤ ہاں جب میں کھا بھی نہیں بیٹھے توجہ چلے ہیں کوئی کام بھی اپنی طاقت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا سو چی ایک چوٹی وی فرحال بھی چا, ہے تو نہیں میرے جیسے مرضی کوئی ہاتھی پیر دے لے میں تو پیر مجھا لے جی تیرے اندر طاقت ہوتی حضرت شیرے خدا ہے در کرار والی ہے سارو کیا والی طاقت ہوں دی دے کیوں تو ہاتھی دے پیر تھلے چیگ آؤ باہر ہل گا کرشا لا دیتا دی فرمانے بادت بات بادت معاملات بھی پنج جے ایک مالی لین دین آپس دے اندر ایک نکاح شادیاں اے بھی معاملہ ہاتھ لے جاتے ہیں مخاسماتے آپس جڑے ہو جی وہ اے بھی آ ایک دوسرے جسر کو رکھنے آئے ترکا بھی معاملہ ہاتھ آ تڑکے جڑے بندہ مر جائیداد سٹ جا ہے اللہ شریف مالا ان تقسیم کرتے بڑے قانون بسے میں رب سونے میں پرانے مزید اندر پورا معاملات بھی ترکے مالی لین دین نکاح شادیاں جگڑے امانتات ترکے پانچ کی بن گئے معاملات سزاوا بھی میں چلیا تینوں پروفیسر صاحب ملنگ گے جڑے قرآن دنگ نے درد صاحب میں قرآن درد صاحب قرآن لیکن وہ نہ لندن سے قرآن سمجھا میں نے مدینے کے ساتھ درد سمجھا لندن سے قرآن کیا سمجھ جاتا ہے جو کہتے ہیں میٹرک شرط ہے میں ان سے پوچھتا ہوں میں اگلے دن صحیح بار گیا مدرسے کے اندر اتنے گیا تو میں پوچھا انہیں آخیا جی شرط ہے میٹرک بھی یہ فلا فلا شرط ہے میں نے کہا جناب میں پوچھتا ہوں جناب سے بخاری شریف کا جو امام ہے بخاری لکھنے والا اس کو قرآن نہیں سمجھ آیا ابو حلیفا کو قرآن نہیں سمجھ آیا داٹا کو قرآن نہیں سمجھ آیا بابے فرید کو قرآن نہیں سمجھ آیا خاجا میری کو قرآن نہیں سمجھ آیا میں حضرت شہر ربانی کو قرآن نہیں سمجھ آیا مرشد لجپال پیر سیال کو قرآن نہیں سمجھ آیا میں کیا شطانہ انہوں نے انگلش نہیں پڑھی قرآن سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا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 میں کہا جی دور جدید ہے دور زمانہ ہے زمانہ تو وہی ہے چاند وہی ہے سورج وہی ہے آسمان وہی ہے زمین وہی ہے ہاں کیوں کہو ہم کچھ میں من پتر